انشاء اللہ از وجل پانچویں پارے کا آغاز ہے صورت ان کا درس جاری و ساری ہے اور نسا کے معنی ہیں عورتیں اس سورہ مبارکہ میں خصوصاً عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے میں بارے کے آغاز اسی فہرست کو مکمل کیا گیا اور ارشاد فرمایا ولم سونا تو ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا کہ جو عورتیں کسی اور کے نکاح میں ہوں یعنی جو کسی کے نکاح میں ہوں شادی میں ہوں کسی شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور شریک قاعدہ یہ ہے کہ اگر شوہر طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جب تک عدت کا پیریڈ مکمل نہ ہو جائے وہ عورت کسی اور جگہ نكاح نہیں کر سکتی اگر وہ نكاح کرے گی تو یہ نكاح ہوگا ہی نہیں اور یہ حرام ہوگا الام ماں ملكت ایمان مگر تمہاری کنیزیں ان کی شریعت نے اجازت مرحمت فرمائی اور جہاں تک تعلق قنیزوں کا ہے پران مجید فوقان حمید نے قنیزوں کا جو ذکر کیا اس کا قاعدہ سماعت فرما لیجیے کہ یہاں قنیزوں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور پھر جنگ ہونے کے بعد وہ میدان جنگ سے پکڑی گئیں اور وہ خواتین جب میدان جنگ سے پکڑی گئیں تو پھر شریک قاعدہ یہ ہے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے شوہر دارالحرب میں ہیں کہ دارالاسلام میں آ گئے اگر ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو گئے تو یہ مسلمان مرد کے لیے اس کو کنیز بنانا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں اور وہ خواتین اسلامی لشکر میں گرفتار ہو جائیں تو پہ سہلار کی مرضی ہے اگر لشکر کا امیر یہ چاہے کہ ان خواتین کو کنیز بنایا جائے تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے لیکن فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں بھی کنیز اور غلام کا وجود نہیں ہے اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے ہمارے یہاں خواتین کی یا مردوں کی وہ سب ناجائز اور حرام ہے اب کوئی عورت کوئی مرد خرید و فروخت سے کنیز اور غلام نہیں بنتا کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے مقرر حکم ہے اور تمہارے لیے حلال ہیں ان کے علاوہ عورتیں جن عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اب یہاں پر ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں وہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے حرام عورتوں کی فہرست بیان کی کہ ان ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس اس حالت میں نکاح کرنا حرام ہے اور جب حلال عورتوں کی بات آئی کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے قرآن مجید فقان حمید نے ان کی تفصیل بیان نہ فرمائی بلکہ فرمایا کہ جو حرام ہیں ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال و حرام جائز ناجائز اور پاک اور ناپاک کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ناپاک قرار دیا وہ ناپاک ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں جس چیز کو شریعت نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں تو حلال کے لیے جائز کے لیے اور پاک کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس قائدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو ناجائز قرار نہ دیا وہ جائز ہے جسے ناپاک قرار نہ دیا وہ پاک ہے اور جسے حرام قرار نہ دیا وہ حلال ہے اگر کسی کے ذہن میں شیطان کی وسوسہ ڈالے کہ مثال کے طور پر کوئی کام کیا جاتا ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے کوئی یہ تصور کرے کہ مسجد پر مینار بنائے جاتے ہیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے اور حضور کے دور میں بھی مسجد پر مینار نہیں بنائے گئے تو یہ ایک نئی چیز ہے پوری دنیا میں ہر مسجد پر جو تقریباً مینار ہوتا ہے گنبد ہوتا ہے تو مینار اور گمبت نہ صحابہ کے دور میں تھے نہ حضور کے دور میں اسی کے ذہن میں سوال ہو کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو علامہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا کہ اس کے ثبوت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اور شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے محراب میں جہاں ایمان نواز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ جو ڈیزائن محراب کا ہے یہ ڈیزائن نہ حضور کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں تھا اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نہ حضور کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں ہے لیکن جائز اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع نہیں کیا شریعت میں کوئی ایسا اصول نہیں جس سے یہ ٹکراتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے آٹھ سو سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا گیا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فارس فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا ان کی حکومتیں وہاں کے عوام کو عربی نہیں آتی تھی لیکن آٹھ سو سال تک قرآن کا ترجمہ رائج نہیں ہوا اس کے بعد ترجمہ کیا گیا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا نہ یہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا نہ حضور کے دور میں ایسا ہوا نہ تابعین کے دور میں ایسا ہوا نہ تبا تابعین کے دور میں ایسا ہوا مگر چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع نہیں کیا یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے تو لہذا ترجمہ کرنے میں کوئی حرض ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی سمجھ لیں کہ سلاۃ و سلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے قرآن میں حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کہیں بھی کھڑے ہو کر درود و سلام سے منع نہیں کیا گیا تو بالکل جائز ہے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے ازان کے بعد پڑھا جائے درود و سلام سے ان اوقات میں منع نہیں کیا گیا تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگائے گئے حالانکہ نہ حضور نے لگائے نہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا تمام دنیا نے مسلمانوں نے اسے تسلیم کیا وہی اصول تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایک ظالم شخص نے یہ کام یہ زبر زیر پیش لگائے ہیں وہ ظالم جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے مگر ظالم ہے لیکن کام صحیح کیا شریعت کے کی خلاف نہیں ہے تو علماء نے اس کی مخالفت نہ فرمائی تو شریعت ہمیں وسعت نظری کے درست دیتی ہے ہم اتنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں جو چیز نہ ہوئی کہ صحابہ کے دور میں نہ ہوئی اگر بات میں ہو تو وہ بدعت ہو جائے حرام ہو جائے ایسی بات نہیں ہے بدعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز کہ جو اسلامی اصول کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو اس کا کرنا یہ بدت ہے مثلا اکتیس دسمبر کو خورافات کرنا ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہوائی فائرنگ کرنا آتش بازی کرنا مختلف گناہ کرنا یہ بدت سیاح موجود ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں اس قاعدے سے وہ اوحل ماور کم سے پوری شریعت کا ایک قاعدہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں حرام چیزوں کی تفصیل ہے یہ کھانا حرام ہے یہ پینا حرام ہے لیکن حلال کی تفصیل لگی ہے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا گیا وہ حرام ہے ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں اور یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ حلال اور حرام میں دلیل مانگی جائے گی حرام کہنے والے سے حلال کہنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے اور کوئی کہتا ہے یہ حلال ہے تو شریعت دلیل اس سے مانگے گی کہ جو حرام کہہ رہا ہے جو حلال کہہ رہا ہے اس کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا اور تمہارے لیے حلال کی گئی وہ عورتیں جو ان حرام عورتوں کے علاوہ ہیں ان تب تغ ام تم ان عورتوں کو اپنے مال کے بدلے میں حاصل کرو محسنین قید میں لاتے ہوئے غیر مسافقین بے حیائی نہ کرتے ہوئے مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں حلال ہیں مگر نکاح سے حلال ہیں بغیر نکاح کے وہ عورتیں تم پر حلال نہیں سمجھتا تم بِهِ ہی پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو یعنی قربت کر لو فا تن اجور ہن فریدو بس تم ان کا مہر انہیں ادا کر دو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي ما بِهِ مِن بَعْدِ جو مہر تم نے مقرر کیا اس میں کمی یا زیادتی باہمی رضامندی سے کرو تو کوئی حرج نہیں یعنی عورت چاہے تو معاف کر دے یا کم کا مطالبہ کرے مرد چاہے تو زیادہ دے تو باہمی رضامندی سے جو مہر مقرر ہوا ہے اس میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے مگر زور جبر نہ ہو ان کا علیمن شکیمہ بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے سونات علم و مینات اور جو مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو فما ملکت من المؤمنات تو اسے چاہیے کہ وہ مومن کنیزوں سے نکاح کر لے آلم ایمان کم اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے بعدكم من بعد۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو تو کنیز سے نکاح کرنے میں شرم محسوس نہ کرو تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے اب چونکہ فی زمانہ کنیزوں کا رواج نہیں تو اس آیت کے اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر اعلی خاندان میں اپنے خاندان میں نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی مسلمان عورت سے نکاح کر لے اور شرم محسوس نہ کرے کہ جو مسلمان عورت ہے اور جو مسلمان مرد ہے وہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہی قوم ہے قرآن مجید فقان حمید کی روشنی میں ایک نظریہ ملتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں ان چیزوں کو غور نہ کیا جائے بلکہ اصل جو نکاح کا معاملہ ہے اس میں عورت کی دینداری تقوا پرہیزگاری اس کا اخلاق دیکھا جائے نہ دیکھا جائے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے کس قوم سے ہے ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جائے حدیث پاک میں جیسا کہ فرمایا گیا لوگ چار وجہ سے نکاح کرتے ہیں کچھ مالداری کی وجہ سے کرتے ہیں کوئی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں کچھ خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں اور کچھ نیکی کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اس شخص کو کامیابی کی بشارت عطا فرمائی جو نکاح عورت کی نیکی کی وجہ سے کرے تو یہ دیکھا جائے غریب اور امیر یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں اس لیے کہ غربت اور امیر آنے جانے والی چیزیں ہیں اصل تو پرہیزگاری ہے اخلاق ہے سمجھداری ہے کیونکہ انسان کی اولاد پر سب سے بڑا اثر اس کی بیوی کا پڑتا ہے کہ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے اگر وہیں تربیت میں خامی ہے تو پھر آگے بھی خامیاں پیدا ہوں گی اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے فن کی اگر کنیزوں سے نکاح کرو تو ان کے مالک کی اجازت سے کرو ان کے آقا کی اجازت سے کرو وہ آتو ہن نہ بال معروف اور ان عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کا مہر پورا پورا ادا کر دو مفت سونا تین چونکہ عورتیں وہ عام طور پر اخلاقی پابندیوں میں وہ نہ ہوتی ان میں اخلاقی بگاڑ ہوتا کیونکہ وہ تربیت سے اور اچھے ماحول سے نہ گزری ہوئی ہوتی تو قرآن مجید فقان حمید نے جہاں کنیزوں سے نکاح کی اجازت دی وہاں یہ بھی شاہ فرمائے محسنات نکاح کی قید میں آ جائیں غیرہ مسافر اس کے بعد وہ برا کام نہ کریں ادا متختی اخدان اور خفیہ اپنا یار نہ بنائیں یعنی وہ کسی طرح سے بھی ان میں یہ بیماریاں ختم ہو جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے پھر ان سے نکاح کرو فعیدا پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں فعن عطین باقی پھر وہ بے حیائی کا کام کریں فا علئی ہن نسف ما الل موش من الداب تو جو آزاد عورتوں کو بے حیائی کی صورت میں سزا دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا کنیزوں کو دی جائے گی یعنی آزاد عورت کا حکم یہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے اگر وہ بے حیائی کا کام کرے وہ بے حیائی کا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ سنگین جرائم میں سے ہے لیکن کنیز چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو ہر صورت میں اسے صرف پچاس کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ یہ کام کرے یہ شریعت کا حکم ہے چونکہ کنیزوں سے نکاح کرنے میں خطرات بہت زیادہ ہیں میں نبی بھی ارز کیا کہ ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہ تھی وہ در بدر کی چھوکریں کھاتی رہیں اس لیے خطرہ یہ تھا کہ اس شخص کی اولاد بے راہ روی کی طرف نہ نکل جائے اس لیے فرمایا غال لیمن خشیل آنا تمن یہ نکاح کرنا اس کے لئے درست ہے جو اس بات کا خوف رکھتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں اور اگر کنیش سے بھی نکاح نہ کرے گا تو گناہ کر لے گا تو اسے اس بات کی اجازت دی گئی کہ اس کے لیے درست ہے کہ وہ کنیش سے نکاح کر لے وہ ان تصویروں خیر اور تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ غفور رشیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس کی ایک وجہ مفصری نے یہ بھی بیان کی کہ اگر وہ کنیز سے نکاح کرتا ہے تو اس کی اولاد کو ہمیشہ یہ تانہ دیا جائے گا کہ تم کنیز کی اولاد ہو اولاد کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ وہ ایسا کام اگر ممکن ہو تو نہ کرے لیکن کوئی ایسا کر لے تو حرج نہیں لیکن میں نے بھی عرض کیا کہ قنیزوں کا رواج ختم ہو چکا اب ہم اسے اشارے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ضروری ہے وہ شرم اور جھجک نہ کرے بس گناہ سے بچے اللہ تعالیٰ عقل سلیم تھا فرمائے